اور اسماعیل اور سا اور اونس اور لوت کو اور ہم نے ہر ایک کو اس کے وقت میں سب پر فضیلت دی